لمر کبلو مید وا مسریل یوں سور میش اُلازی زور وحی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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ بھلا کیا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 اومل اب فوک نا کبھی نیبلیم کنو اشدوہ اکثر موہ وج اتھم رو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 جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں و من آیاتی ہی خلناواتی وال ابنی اختیاف السیناتی کو معوان کم ان نفیہلی کا آیا العمی اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کے پیداش اور تمہاری زبانوں۔ اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 جو اس کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ ادمت بما قدمت اور جب ہم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 شرکم فال کم شعی صبح نو اچال میو شری کلّ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رسک دیا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 ف سو فسم اکی فیش االس فتح فسو ببہ میش امنگ نائ بدی ادہ یست شروع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 وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين حالان کہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نہ امید ہو رہے تھے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 جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں میاں بول لتیم تسمیا نی اچین مسلم اور نہ تم اندھو کو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 اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرولا قرآن کل جیتن کف